الحمد لله نحمده ونسعيه ونستغفره ونطمئ به ونتوفل عليه ونعوذ بالله من شرورنا في ومن سلسئات عقالنا من يحجر الله فلا نبذله ومن يبذله فلا حامل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وقيل الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة فجعا وكل بجعاة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله استميع بعيد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الشلاة ويبطون الزفاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز وحكيب مؤتد الثامين حاضرين الغزيز ومالوان تاتيره یہ التوبہ کی آیت نمبر اکاس اکہتر میں بھی پڑی ہے جو آس میں خطبے کا موضوع ہے اس آیت کے اللہ رب اسینڈر نے ایک اسلامی معاشرہ اسلامی مشتما ایک اسلامی دینداری کا سماج تشکیل کیسے دیا جائے اس میں مرد اور دونوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اچھا بھول آدمی نے اتنی شکل و صورت اس کی بار ہونے کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر انسان ان को باتوں کو اپنا لے تو نہایت آسانی کے ساتھ اسلامی معاشرے کا وجود قوم کے سامنے آ جاتا ہے امرطار ہم سب لوگوں کو اسلامی معاشرے کی تشہیر دینے اور اس کو قائم کرنے کی توسیع تصدیق فرمائے لیکن جو خاص طور سے کتبے کے اندر بات کرنی ہے وہ یہ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 اولیا مومن مرد امومنا او رس میں آپس میں ایک دوسرے کے اولیا دوست ہوا کرتے ہیں اولیا کے معنی دوست ہوتے ہیں ذمےدار ہوتے ہیں نگرا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملفت محبت کرنے والے کیا کرتے ہیں سراقی فرماتے ہیں سارے مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے ذمہ دار اور دیکھ بھال رکھنے والے ہوا کرتے ہیں یہ اللہ رات نہیں ہے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے چار چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ چاروں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق فرمائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امرو نبل وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں یہ امرود عمر یہ پہلی چیز ہے کہ ایک دوسرے سے برائی پر ایک دوسرے کو دیسی کی دعوت دیتے ہیں نیشی کا حکم دیتے ہیں اگر کہیں کسی نیشی میں کوئی کمزوری یا خامی نظر آتی ہے اور کوئی مسلمان نیشیوں کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے تو دوسرے مومنین اور مومنات اس کو اس نیکی کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور یہ بہت بڑا عمر ہے اللہ تعالیٰ شاسماتے ہیں پہلی چیزیں بے مارو وہ برابر ایک دوسرے کو برائی اور نیکی کی دعوت دیا کرتے نمبر دو وانی من کر وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں محرمات اور منقراد اور برائی کو دیکھ دوسرے کو منع کرتے ہیں اور یہ فریضہ نیکی کتابت دینا اور برائی سے روکنا ایسا زبردست مومنوں کا آپس میں کا عمل ہے اور ایسی زبردست ذمہ داری ہے, کہ ہے اس جو جامل دل دل لے کر کے آئے تھے آپ احساس مایا المن المین اے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دوسرے مومن بھائی کا آئینہ بنایا ہے آئنا کے سامنے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سارے جسمانی کو آپ لگا ہے یا کہیں برتن کہیں ہے بارا لگا ہے یا کہیں کہیں آپ کے اپنے بڑا میں کہیں کس تم کوئی ہے جی ہے تو آئندے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے جس میں سارے بھجو اور ساری خانیوں کو آئنا بتا دیتا ہے کہ آپ کے کپڑے میں ہے آپ کے بال کے کاٹنے میں ہے آپ کے سوار میں اور بننے میں یہ کف رہ گیا ہے اور یہ خانی رہ گئی ہے المیر میر ادمن آدمی ہیں مومن جب انسان آئندہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے آئنا بتا دیتا ہے اور آج کی فوراً اپنی اتنا کر دیتا ہے ایسے ہی آپ نے شاپ روایا جس طرح سے انسان کے عیوب کو ظاہر کرنے والا اور انسان کے عیوب کو بتلانے والا انسان کا اپنے گھر کا آئنا ہوتا ہے ایسے انسان کے دیماغ میں انسان کے عصیلے میں انسان کے اپنے خدار کردار اور آماد میں جو نقائد اور عوب اور جو जो ہوتی ہیں وہ انسان کو دیکھ موبن کو دوسرا दूसरा بتایا کرتا ہے مومن ایک دوسرے مومن کی نگرانی کرتا ہے دیکھ بھال کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے اندر کوئی کسی میں خنن اور کسی امن میں برائی یا اس سے اور کوئی ایپ نظر آتا ہے تو اس کو کور اپنے مومن بھائی کو ڈوبتا ہے اور اپنے موبن بھائی کو بتاتا ہے تاکہ हमारा بھائی ہمارا ہمارا موبن بھائی اپنی اس لیے یہ میرے بھائی اب مل مینار بات ہو بات اللہ کرماتے ہیں مومن آپس میں سوسرے کے بھائی ہیں مومن آپس میں سوسرے کے آئے ہیں یہ امروا میرے معروف یہ امرو نہ میرے معروف ون کر یہ ہے پہلی چیز یہ ہے کہ مومن آپس میں سوسرے کو نیکی کا حکوم دیتے ہیں نمبر دو ومرو واؤ نہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے دوست ہیں اس میں برابر ایک دوسرے کو گناحوں سے برائیوں سے روز ہیں چاہے عقیدے میں خرل <سؤال> ہو یا عمل میں خلن ہو یا اقدار کردار اور اخراج اور کیریکٹر میں کوئی خاتم نظر آتی ہے شریعت کے خلاف کوئی بات نظر آتی ہے تو بائز موبن کا پرندہ ہوتا ہے موبن اپنے بھائی کو آگاہ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ آپس کے ذریعے آپ آپ کے یہ غائب ہے آپ اس کو دور کرنے اللہ اکبر اس لیے ہمیں حدیث یاد آئی نبی رہی شراب خان شا فرماتے ہیں کس بار دبا کو میرا قرض کیا گیا یقین اپنے پڑوسی کا گا اور رب آدمی کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہ اس نے میری شہرت کیا ہے اور اس نے میرا پورا حق میں ادا کیا ہے وہ پڑوسی کے پاؤں زمین نکل <سؤال> جائے گی وہ کہے گا رب ما ماں فی کو بھی اللہ تیرے کام قسم ہم نے نہ اس کے جان کیا ہے اور نہ اس کے مال میں شانت کیا ہے یہ ہمارے اوپر بہت لگا رہا ہے وہ کہتا ہے بالکل یہ سب کہہ رہا ہے اس نے نہ ہمارے جان میں شانت کیا نہ اولاد میں شانت کیا نہ ہمارے مال میں سہانت کیا نہ ہماری عزت روٹی کا ہمیں سکھایا اور تنگ کیا لیکن اس نے سیاحت کیا ہے اور اس کی شہادت یہ ہے وہ راہور یہ ہم کو برائی نہ کرتا ہوا دیوتا تعالی کی اس نے ہم کو منع بھی کیا تھا یہ بہت بڑا فریر ہے النا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارا اسلامی معاشرہ تشکیل پائے اور ہمارے معاشرے میں تیز پھیلے اور شریعت کی پابندی ہو اللہ اس کے سوچ کی فرما برداری کا دور دورہ ہو تو آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ بھی آسریت وہ بھی چاہے ہو یا عورت ہو آپ نے جن دونوں کو ہر کے چاہیے اپنی ذمہ داری چاہے کام کرے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے رہا نہ چاہے اطاعہ بنواتے ہیں بس امروارو نیک حکومت دیتے ہیں نمبر دوڑ کر اور لوگوں کو روکتے ہیں نمبر بھی وہی مسا یہ برابر چاہے مرد ہو یا عورت یہ پچا نماز کی پابندی کرتے ہیں میرے بھائیو کو یاد رکھو جی معاشرہ اس وقت تسلیم نہیں پا سکتا جب تک کہ ہماری نشل آباد نہ ہو جائے اور جب تک ہم نماز کی پابندی نہ کریں نماز کی پابندی اگر انسان نماز ہمیں رکھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العظمین کا حیران ہے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 نا تکمیر نہ عادت کی تصویر کام دے سکتی ہے نہ وارث سوال اور نہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت کا ہے وائرس پہنچا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نماز کیا تھا کہ اللہ تعالی کی عمادت ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور پھر اس نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں برائی اور گناوں سے محبوب رکھے گا لیکن ساتھ افسوس کی بات ہے ہفتے بھر میں ہمارا مسلمان بھائی چمہ پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اچھے جمعے تک مسجد کے طرف نہیں پھٹا کر گیا تھا میرے بھائی جو نماز نہیں پڑھتے اپنی خیر بناؤ جمعے کا دن رہے نقلے خطاب فرما اور آپ نے نماز کا موسم اور جو مسلمان اس پچ وقت نماز کی پابندی کرے گا کہ نماز اس کے لیے مسلمان ہونے کی ذریعہ ہوگی نجات کا ذریعہ بنے گی اور یہ قیامت کے نور کام دے دی وہاں اور جانا رکھو جس نے نماز کی پابندی نہ کیا کہ آمد کر لڑ لو نورو نور و جان نو نئے سکنے نئے سیاح ہر جگہ میدان میں نماز کا حکوم دیا جا ہے لیکن نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہیں، دے، دنیا کے اندر ان کو نماز کی دعوت دی جاتی تھی والو نماز سے کوشاہی کرنے والوں لاپرواہی کرنے والوں ابھی بھی وقت ہے اس وقت کے آنے کے پہلے پہلے اپنی اشلاح کر لو اور دو سخت پشوات کا نماز حفاظت نہ کیا لم کہیں وہ لمپ اور نہ اس کے لیے کوئی برہان و دلید ہوگی کہ ثابت کر سکے کہ ہم سمان ہے اور قیامت کے دن نجات دینے والا کوئی امن بھی نہیں ہوگا کوئی امن نہیں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 کے میدان اس کو پھرؤں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا چلو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> نمازی کو رکھا جائے گا یہ تاجر ہے یہ بزنس میں یہ بڑا انجینئر ہے یہ اور بڑا بادشاہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ گینمازی کو رکھا جائے گا اللہ اس کا انجان ہوگا فی الحال میرے بھائی لوگوں کو ہو گئی نیٹی کا حکم دے دیتے ले करके चले और फिर नमाजी ही पढ़ करके इस खबर के अंदर दू गया इसलिए मेरे भाई और पचवक्ता नमाज की चौबीस घंटे हर वक्त पाबंदी करते थे नंबर चार वो सफा برداری کرنے والے یہ پانچا مار کر بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولا ایک سیاح یہ مسلمان ہیں یہ میرے بندے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کیا کرتا ہے اولا ایک خیا رکھ یہ لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ربر کس مخان اور اپنی رحمتوں کا دروازہ بولتے ہیں جو نیٹو کا حکم دیتے ہیں یہ ہمارے کو نہ کسی کو برائی سے روتے نہ کسی کو نیچی کی دعوت دیں اور نہ کسی کا اپنا دکن دین کو نہیں پڑھتا اس کا ساتھی معاملہ ہے ہم اپنے بارے سوچیں میرے بھائی کو جہاز رکھو نہ یہ رہے سراسر کا بارہ فرما دیے نہ بھی رہی باہر دیں یہ خریدا بہت اہم ہے اس خریدے کو نہ کرو نبی رہے سراس نام کہیں باہر گئے تھے گھر میں نہیں تھے استفاق آپ کا وضو بھی اس وقت نہیں تھا وضو کی حاجت آپ کہیں باہر گئے تھے اور راستے ہی میرے گھر کے باہر ہی اللہ تعالی کی وہی نازل ہو گئی لیکن حدیث کی شکل میں قرآن کی شکل میں نہیں امام اماز اماد اور سی کا نقل ہیں بنیاد رکھو میرے بھائیوں برا ہی کا سا رہا یہ لوگ ہیں جو معاشرے میں ہر وقت چاہے فرد ہو یا اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں برائیوں کو مٹاتے ہیں اور دیسی کو پہلاتے ہیں اور معاشرے سے تمام برائی کو کھا دیتے ہیں اگر ہم نے یہ فریدہ کا کیا کیا کدر حدیث دلو باہر دے لیے ہیں نشری سا تب باہر آپ اور وہی نازی ہو گئی جب وہی نازی ہوئی اس وقت آپ کا وضو نہیں تھا آپ وہی اے کو پہنچانے کے لیے اور مسجد میں جانا چاہتے لیکن آپ کا وضو نہیں تھا صلی اللہ اتارا کرتی فلا فارا رہی جو سیدھے ہمارے گھر میں داخل دا ہوتی ہے سکھ ہے آپ گھر میں آپ سے یہ ہند آشا کہتے ہیں نبی رہے پر گھر میں داخل ہوئے فارستوں کی وجہ ہی این ہو کنحال رہو کہاخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی آپ بہت ہی زیادہ پریشان حال تھے چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی خطرناک معاملہ آپ کے سامنے بھی ہے فساوت کا وسفا تک نما آپ سیکھے اگر وطفا گھر گئے اور وضو کر کے نہ ہم سے بات کیے نہ گھر والوں میں کسی سے مست ہوگی آپ کے فوراً وضو کر کے جی حضرت آپ مسجد کے چلے گئے آپ کی حیرانی آپ کی پریشانی اور آپ کے چہرے پر جب آپ نے ہم سے بات نہیں کیا اور چلے گئے تو دل <سؤال> کے دارے مرشد مرشد کے دیوار ہم اپنے گھر کے دیوار پہ کان لگا کر کے سننے لگی کہ روٹی رہی ہے پریشان ہے اور مسجد پرسکیتا ہے bah فلاح اجیب رکھو اگر تم خاموشی اختیار کرو گے برائی فیلسی ہوگی نیکیاں نیٹی ہوگی اور تم اپنے ساتھ تک اپنا معاملہ رکھو گے اور امت کی پرواہ نہیں کرو گے نیکیوں کا حکم نہیں دو گے اور نیکیاں نہیں پھیلاؤ گے اور برائیوں سے نہیں منع کرو گے تو یاد رکھو قبران کرو فلاح اور جی بکو تم ہلاک کرو گے تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کری مل کر کے گھر میں اللہ کے عطاقے عطاقے باہر ہر وقت جی تم تو آئے باندھتے رہو گے کل رنگو رکھو تم تو آئے کرو گے لیکن ہم تمہاری تو آئے تو وہ نہیں کریں گے نمبر دو وہی تم کہو گے اللہ کاروبار بڑا پسارے گئے اور ہم بڑے نقصان میں سارا کاروبار ٹھگو گیا ہے سنگی جا رہی ہیں نہ دشمنوں کے مقابلے مدد ہو رہی ہے اور نہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوال بھی نہیں چنا جاتا اصل میں سب کچھ تو ہے کبھی ایک بات کی ہے وہ یہ کی ہم کا حکم نہیں دیتے اور راجیوں سے روکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو منزل کو بھی گردی کروائے اصول کو من کل بیمار ہوئے مرد ہو جا مردوں کے معاشرے کی تشخیص میں جسے بتایا عورتیں برابر شامل اسی طرح سے نبی رہے پراسان برسا سماتے ہیں بڑی اہم حقیقت ایتحسکتا کے حجیز حضرت راہو تارا رہو ہر اسکو مشکور اس سے اور سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا پھر آمرشا سمایا ہر امام مشکور انرحیے تمہارا امام تمہارا بادشاہ تمہارا امیر جو ہے وہ ذمے دار ہے اس سے پوری ریا کے مطابق سوال کیا جائے گا مسود عن رہی اور ہر آدمی اپنے پورے گھر کا ذمہ دار ہے اس کو اس کے گھر والوں کے مطابق پوچھا جائے گا اس کے ساتھ عورتوں کا راکی کے کے حدیق میں مردوں کی طرح برابر عورتوں کے ذمے داری کو قرار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلامی تشکیل دینے کی تو فیمت فرمائے دی. مرد ہو جا جی احکاط کرنے سے کوئی نہیں فرمائے ارحالات میں جو بیمار کو شکایت کو کیا فرما جو مضبوط ہے سہ سارا قصل ادا کرا دے پریشان ہراش کی پریشانی کو دور کر دے ارحان ہم یہ جو بورے بھٹ کے اللہ تعالیٰ ہدایت فرما جو نماز کے پوتا اللہ, اللہ تعالیٰ قوم ودعوه يستجلكم ولا ذكر الله تعالى اعظم الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد عنه